یہ حس hey, mm -hmm. فرش عذاب سب کے لیے زہراتی دعا سب کے لیے یہ فرش اذا سب کے لیے زہراتی دعا سب کے لیے یہ فرش عذاب یہ فرش بکار یہ فرش اذا فرش بکا کر بلا ہے یہ خا نجف نجب خا کے حرم خا کے شفا ہے یہ نور خدا قبلہ نما ارش خدا ہے جلے نہ نفرت کے دیئے پیاری ہوا جل نہ نفرت کے دیئے پیاری ہوا ہے سب کو بتاؤ اور کہو اور کہو اور کہوسن دنیا میں اسے بھول نہ جاؤ پیغام حسین ابن علی سب کو سناؤ انسان شناسی ہے خانوں میں آؤ یہ امن کا پیغام ہے دنیا کو سناؤ اور کہ شبیر نے سکھلائی ہے انسان شناسی انسان کی ہدایت کے لیے جان لٹا دی ہے مجلس شبیر اسی نقطے کی عادی اللہ کی دھرتی پہ نہ تم خون بہاؤ چاہت کے شجر پھول محبت کے کھلاؤ اور کہو لا لا بال ازادی یشیر مومن کا ہے ایمان ازاداری یشیر رشتوں کی ہے پہچان ازاداری یشبیر اس ڈر سے محبت کو سنو اور سناؤ ابا سے علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو لفظ لفظ ہے والا کیا ہے یہ مقتل نہیں مکتب اس مکتب عالی کی مدرس ہوئی زینب جس بی بی نے مضبوط کیا اور بھی مذہب اس بی بی کے خطبوں کو نصابوں میں پڑھاؤ ان پھولوں کو گلدان عقیدت میں سجاؤ اور کہو لبے حسین لبے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے گر شوق زیارت ہے اذا خان میں آؤ گر امن کی چاہت ہے اذا خانے میں آؤ ط سے جو نفرت ہے خانے میں آؤ جنت کی ضرورت ہے تو اس غم کو مناؤ دنیا سے ستمگاروں کے فتنے کو مٹاؤ اور کہو لگ حسین لگ محمد علی اکبر کا ہے ماتم ابا کا ہے ماتم یہ زینب کلسوم کا ہے در کا ہے ماتم وہ دیکھو سفیران آتے ہیں آؤ، اے سرور و ریحان چلو نہ سناؤ اور کہ